زندگی باقی تو بات باقی ہمارے نا عید البلاغ برادران اسلام واجب الحرام بزرگوں دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں دروس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ سلسلہ درس الحمدللہ للہ قدر استداط اور قدر علم ہم نے ابتدا سے لے کر اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ و حکم ہجرت ملا کیونکہ اللہ کے نبی کا کوئی حکمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو اور یہ تو ایک بہت بڑا عظیم مسئلہ تھا سرزمین حرم کو چھوڑنا مکہ شریف کو چھوڑنا بابت اللہ کو چھوڑنا یہ معمولی سی بات ہے افضل و فی العالم پوری کائنات میں سب سے افضل زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے حتہ کے صحیح احادیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کابت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ واللہ انکل خیر ارض اللہ احب گیر اللہ حضور نے کہبت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کا کعبہ مجھے اللہ کی قسم ہے یہ ساری کائنات میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ محبوب کی جو ہے اللہ کوئی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ مجھے اللہ کی قسم میں ماں خرچ تم ان کا مجھے اگر میری قوم نکلنے پہ مجبور نہ کر دیتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا اللہ کے کابے کو چھوڑنا سرزمین حرم کو چھوڑنا یہ کوئی بامولی سی بات نہیں کہ اللہ کے نبی کھڑے رو رہے ہیں یہ تو اصل میں ایک مسئلہ ہے نا جی کہ قدر جوہر جوہر بدان کہ جوہر کا پتہ جوہری کو لگتا ہے ایک عام آدمی کے سامنے ڈائمنڈ یا ایک پتھر میں کیا فرق ہے لیکن جوہری اس کی قیمت کا اندازہ کرتا اسی لیے کہبت اللہ کی عزمتوں کا پتہ بھی ان لوگوں کو تھا جو اساب رسول ان لوگوں کو تھا جو اللہ کے نبی تھے ان لوگوں کو تھا جو ائمائی محتسین فخار اور اولیاء اللہ اور عبادت صارحین اس کا گھر میں اور اس حرم میں یعنی ایک لمحہ جو ہے آدمی کے لیے ایک سا جو ہے آدمی کے لیے ساری زندگی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم تو مادیات کا شکار ہو کر یہاں آتے ہیں اور پھر ان معاملات میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں دوستوں کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے ہمیں پکنک کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے واک کرنے کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے لیکن حرم میں حاضر ہونے کو ٹائم نہیں ملتا اصل بات یہ نہیں ہوتی اصل یہ ہے کہ اللہ اتنا قریب رکھ کر بھی اپنے بندے کو اندر نہیں آنے تو اللہ کا گھر ہے اللہ کو کیا ضرور اللہ راضی ہوتے ہیں تو لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے آتے ہیں عمرے پر اور بعد دن حرم میں پڑے ہوتے ہیں طواف کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں بد نصیب کے اللہ کے گھر میں رہتے ہیں ملازمت ہے نوکری ہے جگہ ہے رہائش ہے گاڑی ہے کار ہے وسائل ہے لیکن پھر بھی حرم میں نماز نصیب نہیں ہوتی طواف نصیب نہیں ہوتا تو ان چیزوں کا تحسن دنیا میں تو خیر کسی کو کیا محسوس ہوگا اللہ والوں کو تو محسوس ہوتا ہے ورنہ پھر ہر آدمی کو اس کا آخرت میں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت کا کس انداز سے نہ شروع تو حضور سرکار تو عالم سل اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا فیصلہ فرما لیا اور سرکار تو عالم سل اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم کار ایسے کی کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تمہارے ذمے تو یہ ہوگا کہ تم میرے بستر پہ میرے فراش پہ میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ گے تاکہ اگر دشمن دیکھنے کی کوشش کریں تو انہیں اطمینان ہو کہ اللہ کے نبی ابھی گھر میں ہیں اور ہمیں کچھ فاصلہ کرنے کا موقع ملے سید آبی بکر نے صدی کر دی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے ابو بکر کہ میں نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانا تم نے میرے ساتھ چلنا ہے لیکن اس انداز میں ہم نے چلنا ہے کہ اپنا ایک وقت معین ہوگا اور ہم فاصلے سے چلیں کہ میں آگے ہوں گا آپ مجھ سے کچھ دور اور آپ کا جو غلام ہے آپ نے اپنے اس کی یہ ڈپٹی ہوگی کہ جو راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے اس پر وہ اپنے مویشی جانور بکریاں گائے اور اونٹنیاں لائے گا تاکہ وہ پاؤں جو ہیں ہمارے چھپ جائیں اور عبداللہ ابن ابھی بکر کی یہ گنٹی ہوگی کہ وہ ہمیں روزانہ کے معلومات جو ہیں وہ پہنچائے گا کہ آج کیا ہوا آج مکے میں کیا ہو رہا ہے اور بی بی اسما کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ تم نے ہمیں تعام پہنچانا ہے یہ ساری تختیق جو تھی یہ ساری تنظیم جو تھی یہ خود حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ ابل فدائی جو ہے میرے بدنی پا کب اعتبار جان فدا کرنے کے اس اعتبار سے وہ حضرت علی ہیں کہ اس موقف کو جانتے ہو کہ کافر کتنی دشمن پھر بستر پہ لیٹ جانا یہ آسان بات ہے یہ بہت بڑی قربانی تھی بہت بڑی اللہ کے نبی سے محبت کی انتہا تھی کہ آپ نے جانتا پہ لگا دی اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس سے بھی بڑا امتحان ہے کہ وہ امانت نبوت کو لے کے ساتھ چلتا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو خطر اس وقت تک ہے جب تک کہ کافروں کو ہو سکتا ہے پتہ نہ چلے وہ حملہ کر دیں لیکن جب بات معلوم ہو جائے گی تو بات ختم ہو گئی کہ بھائی اللہ کے نبی تو چلے گئی ہے تو حضرت علی لیکن سیدنا نہ آبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطرہ ہے وہ تو سارا سفر میں ہے جب تک کہ حضور مدینے نہ پہنچے ان کے لیے تو پورا سفر قربانی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے سید نہ آبی بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یا رسول اللہ میں نے تو دو اونٹنیا پہلے سے تیار کر رکھی اور انہیں بڑا کھلایا ہے پلایا ہے بڑی تر تازہ بڑی موٹی ہیں بچا بڑی ہمت سے سفر کریں گی اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی راستے میں سواری نہیں بدلنی پڑے گی حضور نے فرمایا تم نے کیسے کر لیا انہوں نے کہا رس تو میں نے خواب دیکھا تھا کہ ہم سفر جو ہے اکٹھے کر رہے ہیں اور دوسرا مجھے یقین تھا کہ جب میں اجازت مانگتا ہوں ہجرت کی مکے سے جانے کی تو آپ مجھے اجازت نہیں دیتے آپ کہتے ہیں کہ سفر کرو سب کو تو اجازت مل رہی ہے آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بات ٹھیک ہے تم نے بہت اچھا کیا لیکن میں تمہیں ایک اونٹنی کے پیسے ادا کروں گا تو سیدنا دینا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ میں نے تو اپنا سب کچھ لوٹا دیا ہے تو اب ایک اونٹنی کے پیسے لے کے میں نے کیا کرنا ہے حضور نے فرمایا نہیں ابو بکر یہ بات نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی ہجرت کے ثواب کو ناقص نہیں کرنا چاہتا تاکہ اس کا پورے کا پورا ثواب جو ہے وہ مجھے حاصل اسی لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں آپ کمرے پہ جا رہے ہیں آپ عبادت پہ جا رہے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر ساتھی اپنے حصہ ڈالے تاکہ اس کے ثواب میں کیوں کمی آئے آج کل کے دور میں یہ بات جو ہے صرف ہم نے دیکھا ہے سنا ہے کیونکہ کبھی جانے کا اتفاق تو ہوا نہیں تبلیغی جماعت والے حضرات جو ہیں بڑی پابندی کرتے ہیں اور بہت اچھی بات شریعت کا حکم ہے اللہ رسول کا حکم ہے سنت محمد مصطفیٰ سنت کے عمل میں قرآن کے عمل میں بڑی طاقت ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہے بڑی مشکل ہی ہے ہماری کیونکہ ہماری آنکھوں پہ ایسی پٹی چڑھ گئی ہے ہماری آنکھوں پر کفر نے اسباب ظاہرہ کی ایسی پٹی بٹھا دی ہے کہ ہماری آنکھوں میں صرف ہی اسباب ہی رہ گئے ہیں مسبب الاسباب تک ہماری نظر ہی نہیں جاتی اب آپ دیکھیں نا جی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک جگہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کافروں کے علاقے پہ حملہ کرنا تھا تو کافروں نے اپنی فون نے بھیجا کچھ لوگوں کو جاسوس بنا کر کہ مسلمانوں کو پتہ کرو بھی کتنی تعداد ہے کتنی عدد ہے کتنا لشکر ہے ان کے پاس کتنے اونٹ ہیں کتنا گھوڑے ہیں کتنے ہتھیار ہیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جاسوس ایسے وقت پہ آیا کہ نماز کا وقت تھا ندی کے کنارے پر سواپ بیٹھے ہوئے تھے وضو کرنے کے لیے اور سب کرے دان صاف کر جاسوس بڑے گا چکے ہو تو دور سے دیکھ رہا تھا دیکھتے دیکھتے واپس جب گیا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا اس نے کہا کہ بھائی یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کا کتنا ہے وہ تھوڑا سا دن لگتا ہے کوئی اونٹ گھوڑے بھی اتنے نہیں لگتے لیکن یہ تو کوئی عجیب کام ہے خدا احمد کرے پتن یہ آدم خور تو نہیں ہوتا دانت تیز کر رہے کہا اچھا کہا دیکھو نا اگر ایک آدمی کا دان خراب ہو سکتا ہے سب کے کیسے خراب تھے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم پر ایک ہی کنارے پہ بیٹھ کے اور سارے ایک ہی لکڑی اور ایک ہی طرز پہ استعمال کر رہے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے تو اللہ کی قدرت دیکھے اسے ایک سنت کا ایسا روپ کافروں کے دل میں پڑا کہ وہ کلا چھوڑ کے بارے ان کہا کہ پھر آدم خور مخلوق سے کیوں لڑ ایک بات اور لوگوں کو سنائے تو ان کے لیے ایک تصدیق ہوگی ہوگا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی چند دن کے پہلے سے ابھی واقعہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا اخباروں میں پڑھ رہے ہیں ایران افغانستان کی جنگ کا دعا کریں اللہ محفوظ رکھے اللہ دونوں کو نقصان سے بچائے اور وہ تو اتنا بڑا پھر نقصان ہوگا کہ عالم اسلام پتہ نہیں کہاں پھر سو سال کے لیے پیچھے جا پڑے گا اور یہی تو کافر چاہتے ہیں اب جناب وہ فوج گئی اور یہ اور وہ جب آ گئی اب تین ڈاک بارڈر پہ ایک منظم فورس پڑی ہو اور مقابلہ کے سے مدرسوں کے لڑکوں سے جو انہوں نے کبھی نہ جنگ لڑی ہے نہ ٹریننگ ہے نہ کچھ ہے نہ. کیا مقابلہ اب سوچی کیا مقابلہ تھی? تو ان کے جو امیر تھے نا ان لڑکوں کے انہوں نے کہا کہ بھائی جتنے ہیں اکٹھے کرو تقریبا جو ہمیں سنایا گیا یا معلوم ہوا یا اخباروں میں پڑھا کہ تقریبا کوئی چھ ہزار کے قریب علماء اکٹھے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے یہ فتو دو کہ یہ جو ہماری جنگ ہونے والی ہے اور تین لاکھ فوج ہمارے ہمسائے نے ہمارے خلاف لگا دی ہے کیا وہ کافر ہے شیعہ اگر تو کافر ہے پھر تمہیں جنگ لڑنی اور اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر تو ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے مسلمان اسے کیسے لڑیں پھر تو یہ ہوگا ہمارا فیصلہ کہ ہم نہیں پہلی گولی چلائیں گے اور نہ ہم ان کے علاقے میں قدم رکھیں گے اگر انہوں نے ہمارے اوپر گولی چلائی اور قدم رکھا ہم ڈیفنس کریں گے جس کی ہمیں شریعت اجازت ہے. پھر ہم دفاعی جنگ تو لڑیں گے لیکن کسی مسلمان کے ساتھ ہم لڑ تو نہیں سکتے کہ ابتدا کریں اس پہ علماء کا بورڈ بیٹھا اللہ نے مہربانی کی ان کو فوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ جی ہم نہیں لڑتے ان کے لیے تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا نا کہ اگر چھ ہزار والا متفق ہو کر کفر کا فتویٰ جاری کر دیں تو جنگ تو اپنی جگہ رہی ہے ہم تو ویسے جنگ ہار گئے اور اگر وہ کفر کا فتویٰ جاری نہ کریں تو وہ کہتے ہیں ہم تو لڑتے نہیں ہم تو مسلمانوں کے خلاف کبھی نہیں لڑیں گے اسلام کے خلاف کون لڑ سکتا ہے ایک سنت پر عمل کرنے کا جو اللہ کے نبی کا حکم ہے اس کا کتنا بہتر ہوئی کہ دونوں الحمد للہ تعالی تھم گئے اور اللہ پاک کرے کہ دونوں کو اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ہم اس لڑائیوں کے جھگڑوں کے متحمل نہیں ہو سکتے امت اسلام کو ابھی اتنا وقت نہیں پھر تو خیر یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو کافر آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے حضور پاک نے مٹی لی سورت یاسین کی آیات مبارک پڑی شاہجو شاہت البجو شاہت الوجو پڑھ کے حضور نے پھینکا اللہ نے وہ مٹی جو تھی تمام کافروں کے آنکھوں میں سروں میں ڈالی وہ سب کے سب غنودگی کا شکار ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یہ اب آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اب محلہ مثلا ہے یہ حرم کے سامنے مکہ کمپلیکس ہے یہ سارا راستہ جو مسیال کہلاتا ہے اور یہی آگے جا کے شاہ ابھی بکر صدیق ہے شاہ ابراہیم الخلیل ہے اور یہی راستہ پھر جا کے خدائی سے ہوتا ہوا غار سور کی طرف جس کو آج کل خطرا کہتے ہیں اصل یہی طریقہ لجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف روانہ ہوئے اور کاکروں نے جب کافی دیر ہو گئی کافی دیر ہو گئی صبح کا وقت قریب آ گیا وہ حیران ہو گئے کہ حسب عادت آج ادور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے تو ایک نے کہا کہ چلو بھی دیکھتے ہیں وہ دیوار پر چڑھ کے اس نے دیکھا اس نے کہا کہ بھائی حضور تو سو رہے چار بھائی پہ لیٹے ہوئے ہیں کپڑا پہنا ہوا اب دیکھیں کہ ساٹھ آدمی ساٹھ نوجوان جنگجو قبائل کے آدمی اور بڑے معروف جنگی لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں لیکن دشمن کے گھر میں داخل نہیں ہوتے بھی اندر کود جاؤ نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ عرب میں آر تھی کہ جس گھر میں بچے ہوں عورتیں ہوں اس گھر میں داخل کیسے کہتے ٹھیک ہے دشمنی ہے جب مرد نکلے گا قتل کر دے لیکن جس گھر میں کوئی عورت ہو کوئی خا... خاتون ہو اس گھر میں ہم رات کو کیسے داخل ہو جائیں یہ تو حرمتی ہے یہ تو کسی دوسرے کی عزت کی توہین ہے یعنی کافروں کو یہ خیال تھا اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ آج مسلمانوں کو بھی کیا یہ خیال ہے آج تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بیٹے اپنے ماؤں کے قاتل کئی دفعہ اخبار میں آتا ہے بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا بھائی نے بہن کو قتل بھائی نے بہن کو, کو بیچ دیا ہم تو اس دور میں گزر رہے ہیں اب انہوں نے دیکھا تھوڑی دیر کو گزری انہوں نے کہا بھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی لمبی دیر اور اس وقت تک حضور لیٹے رہیں تو ان نے کہا بھی کوئی خاتون کوئی بچہ اب چونکہ صبح بھی قریب آدمی لگ گئی نے کہا نہیں اندر کوئی خاتون کوئی بچہ کوئی عورت تو نہ انہوں نے کہا پھر کیوں کھڑے ہوئے ہیں بھائی چلو اندر سب نے جناب جب اندر آئے تو حضرت علی اٹھے کپڑا ہٹایا چہرے پکار فائدہ ہوا علی نے کہا یہ تو حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں تو نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے نا رسول اللہ محمد مصطفیٰ کہاں ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں کیا بتا سکتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گے بات اس کی ٹھیک تھی حضرت علی نے جھوٹ تو نہیں بولا کیوں اللہ کے ماننے والے جو ہیں وہ کبھی جھوٹ تھوڑا بولتے حضرت مولانا قاسم نان نوکی رحمت اللہ علیہ جن نے دار العلوم دے بند کی بنیاد رکھی انگریزوں نے ان کے وارنٹ جاری کیے اور انگریز ان کو سزائے موت دینا چاہتے تو دوستوں نے انہیں مشورہ دیا کہ حضرت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور کفر کی طاقت ہے انگریز کی حکومت ہے اور وہ اندر کے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ آپ کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں آپ مہربانی کر کے چھپ جائیں حضرت اکمارہ قاسم رحمت اللہ علیہ دوستوں کے مشورے کے بعد علماء کے مشورے کے بعد چھپ گئے تین دن کے بعد دوستوں نے دیکھا کہ وہ تو پھر مسجد میں کھڑے نواز پڑھے نواز پڑھ کے فارغ ہوئے تو شادی کٹھے ہونے کا مولانا کمال کر دیا آپ بھی بڑی بدت چھپے بھائی اور تین دن کے بعد ہی اگر باہر نکل آنا تھا تو پھر چھپنے کی ضرورت ہی نہیں تھی انہوں نے فرمایا کہ حضور غار میں ہجرت کے ہوئے تین راتیں رہے تھے تو غار میں تین راتوں سے زیادہ میرا محبوب نہیں رہا تو میں نے سمجھا کہ سنت کے خلاف اس لیے جب جان چلی جائے گی زیادہ سے زیادہ اور کیا ہو جائے گا لیکن محبوب کی سنت جو ہے اس کی مخالفت اچھا خدا کی شان دوست آب آب یہ کہہ کے چلے گئے اور دشمن بھی تو تلاش میں تھا فوراً جناب کریکٹر کے عہدے کا افسر انگریز وہ مدرسے میں گھس آیا اور آ کے قاسم سے ہی پوچھتا ہے کہ مسٹر مولانا قاسم کدھر کی ہے کیونکہ اس کو یہ تو پتہ تھا کہ مولانا قاسم کو پکڑنا ہے لیکن شکل نہیں جانتا تو مولانا قاسم رحمت اللہ علیہ نانوتی رحمت اللہ علیہ جہاں کھڑے تھے دو قدم ذرا پیچھے ہٹ کے فرمایا بھی ابھی تو یہی تھے فرمایا ابھی, ابھی تو یہی تھے اس نے سمجھا اس کا مطلب ہے کہ اب تو نہیں ہے تو چلا گیا تو جھوٹ بھی نہیں بولا باقی بات ہے کہ ابھی تو یہی تھے تو اس میں کون سا جھوٹ تھا تو اس کو کہا جاتا ہے عربی میں توریہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے ایک فن ہے کہ آدمی ایسی بات کرے کہ جو زوبانہ ہو اور جس سے دونوں پہلو نکلیں اور یہ اللہ کے قرآن میں بھی ہے کہ جب مسا علیہ السلام کی بہن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر کے گھر میں آئی دیکھا کہ موسا رو رہے ہیں دودھ نہیں پیتے اب بہن ہے بہن کا دل کیسے برداشت کرے کہ بھائی رو رہا ہو بہن تو نہیں برداشت کر سکتی تم بھی جلدی جلدی دوڑی اور اس کا کیا بات ہے کیوں رو رہا ہے بچہ یہ اب یہ بتا بھی نہیں سکتی بےچاری ڈر کے مارے کہ میرا بھائی ہے تو انہیں کہا دودھ نہیں پیتا دیکھو سر ان کا دودھ دیا نہیں پیتا اس کا اچھا یہ بتلاؤ کہ میں تمہیں ایک گھر کیوں نہ بتلاؤں ایک گھر ہے اس میں ایک بی بی ہے بڑی پاک, بڑی نیت, بڑی پاک اور بالکل ابھی اس کا بچہ بھی ہوا ہے اس کا دودھ یہ ضرور پیئے گا وہ بڑی پاک عورت اب جب آیا نا جی تو قرآن میں ہے سرین لکھا ہے کہ جب بی بی نے یہ کہا نا کہ وہ ہوم لہ سہ اور وہ گھرانے والے وہ عورت جو ہے دودھ پلانے والی اس بچے کی خیر خواہ بھی ہے اس کی ہم درد بھی ہے تو فراؤن کو فورا سوجی کہا ادھر فوراً تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ عورت اس بچے کی خیر خواہ ہے اس کو کھٹکا کہ کہیں وہ عورت تو اس کی مانی اور یہ بچی جو ہے وہ جانتی ہے کہ یہ موسا یہ بچہ کون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں جس بچے سے ڈر رہا ہوں کہ یہ بہت بچے تو نہیں ہے تو فراؤن کی تو آنکھیں سرکھ سکا تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ اس کی خیر خواہ ہے نے پھر آن تو سمجھا نہیں لہو نا میرا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے خیر خواہ تیری خیر خواہ اب زمیر کا مر ادھر بھی ہو سکتا تھا ادھر بھی ہو سکتا تھا کہ لہو اس کے لیے یا اس کے لیے میں نے تو کہا تمہاری خیر خواہ ہے یعنی تمہاری مخالف نہیں تم نہ ڈرو وہ تمہارے ماننے والی عورت ہے اور اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے تو پھر مطمئن ہو گیا تو بھی میری خیر خواہ ہے نا بچے کی خیر خواہ تو نہیں ہے اس لیے اس کو کلام عرب میں کہا جاتا ہے توریا کہ دشمن کے سامنے آدمی ایک ایسی بات کہے کہ آدمی اپنی جان بھی بچ جائے اور جھوٹ بھی نہ ہو واقع تن جھوٹ بھی نہ ہو اور جان کے بچانے کے لیے اس قسم کے کالمات کہنے جو ہیں اس کی اجازت اب جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو اللہ کے نبی نہیں ہے فوراً ابو جال نے کہا دیکھو دوڑو نے کہا فور دوڑو جلدی کرو اور جلدی پہنچو بس اگر نبی اپنے گھر میں نہیں ہے نا تو پھر وہ ابو بکر کے گھر میں چھپے ہوں یعنی ابو جہل کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا نبی اپنے گھر کے بعد اگر کوئی مقام ہو سکتا ہے تو ابو بکر کا دشمنی اپنی جگہ دوڑے دوڑے جب آئے اور حضرت صدیق کے دروازے پہ آ کے کھٹکھٹایا ابو جہل ہے ساتھی ہیں جوان ہیں تو اندر سے بھی بھی اسما نکلو یہ بی بی اسما جو ہیں یہ سیدہ عائشہ کی بہن ماں کا فرق ہے باپ کے. بی بی بیشہ کی ماں الگ ہے بی بی اسما کی ماں الگ ہیں لیکن باپ دونوں کے ابو بکر ہیں اور دونوں باپ کی طرف سے بہنیں ہیں اور یہ وہ بی بی بیسما ہیں جو عبداللہ بن زبیر کی والدہ اور یہ وہ بی بی بیسما ہیں کہ جن کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ جن کو اللہ نے اتنی بہادری دی تھی کہ یہ آٹھ سال کی بچی تھی جب حضور کا کھانا لے کے غار میں پہنچانے جاتی تھی تم آپ تو ایک دن درا گار میں چڑھ کے دیکھیں بلکہ مکے کے لوگ جو بڑے بڑے پرانے لوگ ہیں خبراہ ہیں پرانے علم والے پرانے زندگی گزارنے والے وہ کہتے ہیں خدا کی شان ہے کہ غارِ سور میں آج بھی جس کے دل میں ابو بکر کی دشمنی ہو وہ غارِ سور پہ نہیں چڑھ سکتا وہ کہتے ہیں شرط لگا لیں کسی دشمن کو لے آئے اس کو کہیں کہ اس پار پہ چڑھو وہ کبھی نہیں پہنچے گا غار تک اللہ اسے پہنچنے ہی نہیں دیتے وہاں کہ جب تم ان کے لئے ابو بکر ہو تو پھر وہاں جانے کا کیا مطلب تو سیدنا اس سیدہ اسما جو ہیں یہ اتنی بہادر بچی ہے کہ آٹھ سال کی عمر ہے آٹھ سال کی عمر کیا ہوتی ہمارے بچے بھی تو ہیں نا آٹھ سال کے آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ہاں البتہ ٹی وی شی وی وی سی آر یہ چلا لیتے ہیں اس میں ماہر ہیں اس میں خاصی ترقی کی ہے ہماری نسل نے ماشاءاللہ بہت آگے جا رہی ہے اور اب تو ایسی ترقی کر گئے ہیں کہ فلمیں جو دیکھتے ہیں نا اپنے گھروں سے چھلانگ لگا کے کئی بچے مر گئے اور ان بچوں کے لباس اور کپڑوں کو دیکھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس خطے کی مخلوق ہے میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دیکھتا نا ٹوپیاں رنگ برنگی کپڑے پلاسٹک کے اور بوٹ اتنے بڑے کہ بچے سے بھاری اتنے بڑے بڑے, بڑے بوٹ باندھنے کے لیے تین آدمی آ جائیں ایک دفعہ بن جائے تو تین گھنٹے نہیں کھلتے اللہ کا عذاب ہے مستقل کیا ہے نقل کرنی ہے ایک انگریز پہنتا ہے تو ہمارے بچے کیسے نہ پہنے بس. نہ آرام مقصود ہے نہ عزت مقصود ہے نقل مقصود. وہ بد اگر آج بویں اور بال سب صاف کرا دینا ہے. دیکھ لیں گے آپ چار دن کے بعد ہی سب صاف ہوسم بدقسمتی ہے لیکن آٹھ سال کی بچی ہے دیکھو باہر نکلی ابو جہل جیسا آدمی ابو جہل چھ فٹ سے بھی لمبا تھا اور بڑا قداور بڑا زوردار بڑا ڈیل ڈال اس نے کہا کہ اینا ابو کی ہمارا باپ کہاں ہے وہ اینا رسول اللہ اور محمد مصطفیٰ کہاں ہے اس نے کہا ابو جہل مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں تو ابو جہل نے غصے میں آ کر بد نے سیدہ اسما کے چہرے پہ تھپڑا لا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں رخسال پہ سیدہ اسما کو ابو جہل نے تھپڑ مارا تو بائیں کان کی بالی جو تھی وہ کان سے ٹوٹ کے ایک فرلاگ دور جا پڑی اتنا زور سے اس ظالم نے مارا لیکن بی بی سہ گئی اور راز نبوت نہیں کھولا مجھے, مجھے نہیں پتا کان اب شرمندہ بھی ہوا کہ میں نے ایک بچی پہ ہاتھ اٹھائے اب سب عرب دیکھ رہے ہیں یہ کیسا بدبخت ہے لڑکیوں کو مارتا ہے فوراً شرمندہ ہوا واپس آیا داروا میں پہنچا اور فورن میٹنگ کال کی انہیں کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی تو چلے گئے لیکن اگر وہ ہم سے نکل گئے اور کسی بھی طرح وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے اس لیے ہمیں فوراً ہر ممکن تلاش کرنی چاہیے اور ایک سو اونٹنی کا اعلان کیا ابو جہل نے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی خبر لائے گا میں اس کو ایک سو اونٹنی انعام دوں اب جناب کفار قریش دوڑ پڑے اور ادھر میرے بدنی آگے آگے جا رہے ہیں سیدنا صدیق پیچھے جا رہے ہیں اور جب غار کے پہاڑ کے قریب پہنچے حضور تھوڑے سے اوپر چڑے تو سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور کی انگلیاں مبارک میں خون پھر گئے. ان کے نازک بدن تھا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے تو ایسا ریشم و کم خواب بھی نرم نہیں دیکھا جیسے حضور کی تلیاں مبارک نرم تھی تو حضرت صدیق سے نہ رہا گیا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارض کیا کہ یار ارکب اللہ کا تفیح حضور میں بیٹھ گیا تھا آپ میرے کندھے پہ سواد سوار حضور فرمایا کر آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا ان پتھروں پہ چلتے ہوئے آپ کے پاؤں آپ کا جسم آپ کا جسد مبارک ایک تکلیف محسوس کر رہا ہے ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھے پہ بیٹھے اور ابو بکر اٹھا کے اسی لیے ایک آدمی نے جب حضرت علی سے پوچھا کہ منا عالم انڈاس کے حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا علم والا کون تھا تالا ابھی بکر ابو بکر انہوں نے کہا جی بات ہے ابو بکر نے ابو بکر کو کھڑا کیا ہے اگر ابو بکر سے تمہارا امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم اب اس نے سوچا اس نے کہا اچھا یہ تو بتائیں سید علی کہ حضرت ابو بکر سے یا سرور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے چونکہ حضرت علی بہت بہادر تھا تو حضرت علی نے بتا کیا کہا اس نے کہا ابو بکر سب سے بڑا بہادر بھی ابو کیا کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں ایک عجیب بات ہے کہ خدا, خدا نے کے کابے میں جو بت بنے ہوئے تھے دیواروں پر حضور پاک نے مجھے فرمایا کہ ایک قدم رکھا تو میں نے میری کمر ٹوٹ جائے گی میں حضور کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکا تو بہادر تو ابو بکر جو کندھے پہ بٹھا کے تین ویر اوپر چڑھ گیا بہادر تو پھر ابو بکر اللہ حمل خال اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دل میں جب بغض ہو نہ جی تو پھر باتیں بغض والی سوجتی ہیں محبت ہو تو محبت والی سوجتی ہیں یعنی اگر آپ سب اینک لگائیں گے تو ماحول سبز نظر آئے گا اور سرخ ہوں سرخ نہ درائے گا ایک عالم دین تقریر فرما رہے تھے یہی واقعہ غار کا ہجرت کا کہ سیدنا نے ابو بکر اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار تک لے گئے تو یہ فضیلت اور کسی کو نہیں ملی کہ اس نے کبھی حضور کو اٹھایا ہو کندھ تو ایک منکرے صدیق نے ایک شکی نے ایک بدبخت نے یہ لکھا اس نے کہا کہ جی یہ کون سی فضیلت ہے کہ ابو بکر کے کندھوں پہ حضور بیٹھ گئے تو حدیث میں موجود ہے کہ راہ کے بالا حضور تو گدے پر بھی سوار ہوئے ہیں اگر ابو بکر پہ سوار ہو گئے تو کیا ہو گیا یہ کون سی فطیلت ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت اس بات کو بھی فطیلت میں شمار کرتے ہیں کہ حضور اس کے کندھے پہ بیٹھے تھے تو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ بھی بیٹھے ہیں اونٹ پہ بھی بیٹھے ہیں گدے پہ بھی بیٹھے ہیں بغل پہ بھی بیٹھ گئے نعوذ باللہ تو کیا ہو گیا یعنی مقصد ہے تراز فرمایا کہ میرے بھائی بالکل ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن تم نے اصل بات کو سمجھا نہیں ہے حضور اونٹنی پہ بھی بیٹھے براغ پہ بھی بیٹھے حضور گھوڑے پہ بھی بیٹھے حضور گدا پہ بھی بیٹھے حضور خچر پہ بھی بیٹھے حضور دلدل پہ بھی بیٹھے یہی تو ہمارا عقیدہ ہے لیکن ہمارا ایمان ہے جس اونٹ پہ حضور بیٹھے ہیں وہ اونٹ ساری دنیا کے اونٹوں سے افضل ہے اور جس گدا پہ حضور بیٹھے ہیں وہ گدا ساری دنیا کے گدوں میں افضل ہے اور جس بندے پہ نبی بیٹھا ہے وہ بندہ ساری دنیا کے بندوں سے افضل یہی تو ہمارا عقیدہ ہے اس کو تو ہم بیان کرتے ہم من کر تو نہیں ہے کہ حضور نہیں بیٹھے فلما دنا جب حضور غار کے قریب پہنچے اس نے کہا یا یا رسول اللہ یارسول حضور آپ اتریں ٹھہر جائیں سر میں نماز ہے آپ کرے لگا حضور مدتوں کی پہاڑوں میں غار ہے خدا جانے اندر کوئی جانور ہو کوئی سانپ ہو کوئی پہاڑی بچھو ہو اور کوئی موزی اشیا اندر ہوں تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ پہلے میرا محبوب اندر جائے پہلے مجھے جانے دے میں صاف کروں اطمینان کروں پھر میرا محبوب اندر آئے حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تو حضرت ابوبکر اندر تشریف لے گئے اور کپڑے سے پوری غار کو صاف کیا اور دیکھا کہ کہیں سراخ ہے کہیں کوئی چیز ہے کہیں کوئی چیز ہے غاریں غاریں پرانی سی غاریں تھی تو کہیں کپڑا پھاڑ کے اس میں دے دیا کہیں کوئی چیز دے دی بند کر کے اطمینان کرنے کے بعد اس نے عرض کیا رسول اللہ اب حضورا بندر ہو سکتا ہے علما نے اس عمل سے ایک مسئلہ استمباد کیا انہوں نے کہا کہ جب مکے کے جبل سور کی غار میں پہلے ابو بکر داخل نہ ہوں تو نبی داخل نہیں ہوتے تو مسلمان کے دل والی غار میں بھی جب تک حب ابو بکر نہیں ہوگی تو حب رسول کبھی داخل ہوئی نہیں سکتے یہ اللہ کی حکمت جو ابو بکر کا منکر ہے وہ رسول کا منکر کہ فمن احب ہم فب ومن احبم فمن اب میرے آقا نے فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ دراصل صحابہ سے محبت نہیں وہ میری محبت ہے جو میرے ساتھ اس لیے محبت ہے نا من اب اور جن کو صحابہ سے بغزے وہ بھی بغزی اب ان کو دراصل محمد الرسول اللہ سے بغز ہے صحابہ کا تو بہانہ کرتے ہیں اصل تو اللہ کے نبی سے بگ اب جناب کفار قریش کے جو بہت گروپ بن گئے تم ادھر بھاگو ادھر بھاگو تلاش کرو تلاش کرو اور جناب جہاں جاتے ہیں کوئی نشانی ہی نہیں ملتا وہ تنظیم ایسی تھی نا کہ جب صبح ہونے سے پہلے پہلے تو ہمارے مال لے گئے اور جہاں جہاں حضور پاک کے قدم تھے ابو بکر کے قدم تھے اوپر مال چلا گیا خلاص نشان مٹ گئے لیکن ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے, ڈھونڈتے, ڈھونڈتے ایک گروپ جو ہے وہ اہم غار سو پہ, پہ پہنچ گیا جب وہاں پہنچا وہ گروپ اب کتابوں میں مختلف باتیں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک ان نے ان کہتے ہیں مکڑی یہ آپ نے دیکھا نا مکڑی گھروں میں جا تن دیتی ہے کوئی گھر ویران پڑا رہے تو اس کی چھتوں کے ساتھ ایسے جیسے سا بنا لیتی ہے یہ اس کو مکڑی کہا جاتا ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں ان کبوت تو بعد علما یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو محفوظ رکھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کبوت کو حکم دیا کہ یہاں جالا شارا بنا دو اور ایک کبوتری کو بھی حکم دیا کہ تم بھی یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے انڈو پہ کہ جو آ کے دیکھے گا وہ کہا, کہا کمال ہے اگر اس غار میں کوئی داخل ہو تو کم سے کم یہ جالا تو ٹوٹے نا اور غار میں داخل ہو تو یہ آرام سے پرندہ کیسے بیٹھا رہے انڈو پہ کم سے کم یہ اڑ جائے پریشان ہو کچھ اس میں اس طرح کی حرکات ہوں تو کوئی نہیں معلوم ہوتا لیکن یہ روایات کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی البتہ بعض روایات میں ہیں جو روایات صحیح ہو سکتا ہے ممازارکار اللہ بزیز اللہ کے آگے کون سی مشکل بات اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خود خود سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اتنا بڑا کام لے سکتے ہیں تو کیا کسی اور پرندے سے میرے مدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام نہیں لیا جا سکتا کوئی بڑی بات نہیں لیکن بہرحال یہ واقعہ کسی حدیث صحیح میں ہمیں ملتا نہیں کہ کسی صحیح حدیث مبارک میں ملے البتہ یہ بات جو ہے یہ بخاری و مسلم میں اور سیاستہ میں موجود ہے کہ جب وہ گروہ آیا تو وہ بالکل اہم دروازے کے قریب آ گئے اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ان کے قدموں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھڑے ہیں اب اس میں بھی دو روایات ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ دروازے پر تھے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ پہاڑ کے اوپر تھی یہ تو کار تھی نا اوپر تو پہاڑ تھا نا تو اوپر جو تھے تو اس میں کوئی ایک دراڑ تھی جس سے وہ نظر آتے تھے لیکن زیادہ روایات یہی ہیں کہ وہ دروازے پر تھے یعنی یوں اگر مڑ کے دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر گھبرائے تو انہوں نے فوراً کہا کہ یار سور لہد ہم تحت میرا مدنی اگر ان میں سے کسی نے صرف اپنے پاؤں کے نیچے بھی غور کر کے دیکھا تو نیچے تو بیٹے ہم بیٹھے نظر آ جائیں اللہ اکبر حضور نے فرما ما ذنو کا بھی اس نئی نہیں اللہ اکبر ما یا بکر اللہ اکبر کا یا ابا بکر بھی اللہ سالث حضور نے فرمایا ابو بکر کیا گمان ہے تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خود خدا ہو ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے اسی کو قرآن نے اتارا قرآن اللہ کا جی اللہ تن سروح فقد نسر اللہ از اخرجینس نئی از ہوما اللہ نے فرمایا کے دیکھو اللہ نے کیسے مدد کی کب اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے میرے بدری کو اور ابو بکر کو نکالا از اخراج لذین کفرو سانی یسنع وہ دو میں سے دوسرا اللہ نے یہ نہیں فرمایا اسنعین بلکہ فرمایا سانی یسنعز ہو فرغار کہ وہ دو میں سے دوسرا یعنی قرب نبی کا صحبت نبی کا تقرب رسول کا اتنا رنگ چڑا ہے کہ اب ابو بکر بھی گویا نبی کے برابر آ کے دوسرا بن گیا ورنہ کہتے اللہ باقر بات ایک نبی اور ایک ابو بکر پر الغار آسانی یسنئی فلغار کو لا ان کہ جب اللہ کے حکم سے مصطفیٰ فرما رہے تھے اپنے صاحب کو کہ لاتن کب نہ کر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے اللہ کی معیت جب ہمارے ساتھ ہے تو دشمن کیا بگاڑ سکتا ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی صحابی کے صحابی اے لفظ کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا مگر ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے کیونکہ ابو بکر کو تو اللہ نے قرآن میں صاحب کہا ہے نا اللہ کے قرآن کے تو ایک حرف کا منکر بھی کافر ہے اور ایک آیت کا منکر بھی کافر ہے اور سارے قرآن کا منکر بھی کافر ہے تو, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اذ اور خدا کی شان ہے کسی میدان کا بھی واقعہ نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ صاحب سے مراد یہ تھے یہ نہیں تھے یہ تھے یہ نہیں تھے جو کہ غار میں یا محمد ہیں یا ابو بکر ہیں اور ہے کوئی نہیں تو کوئی اور تو صاحب بن ہی نہیں سکتا نا اس لیے کولا بھی لاتحزن اللہ مانا اللہ کی شان دیکھیں یہاں ایک ابو بکر کی شان ہے اور ایک میرے مدری محمد مصطفیٰ کی شان ہے کیوں؟ لکھا کہ دیکھو کہ جب اس علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم اللہ اکبر مصر سے نکل کے جا رہی تھی اور پیچھے پھراؤ لشکر لے کے آ گیا تو کم گھبراہ ڈر گئے پہلے بھی تو بڑے ہیں ہوئے لوگ تھے مظلوم کیونکہ جو لوگ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں نا ان کو پتا ہے نا کہ مسلمانوں کی زندگی وہاں کیسے یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو جہاں حکومت دی انہوں نے کبھی اقلیات پہ کبھی کافروں پہ ظلم نہیں کیا لیکن جب کافروں کو طاقت ملی آج بھی اسپانیہ اور غرناتا کی بستیتیں گواہ ہیں کہ کفر کیا کرتا آج بھی تاریخ ہے حقائق ہے موجود ہے آپ کو سفو میں دیکھ لیں آپ سربیا کے احوال پڑھیں آپ کشمیر کے احوال پڑھیں آپ دیکھیں کیا نہیں ہو ظلم کی وہ کون سی قسم ہے جو مسلمانوں پہ آزمائی نہیں جاتی وہ ظلم کا کون سا ایسانیہ طریقہ میرے خیال میں اگر آج اللہ تاتاریوں کو ہلاکوں کو چنگیز کو ان بدبختوں کو بھی زندہ کر دے نا ان کو بھی یہ طریقے ظلم کے نہیں آتے جو مسلمانوں کے خلاف آزمائے جائیں لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کفر پہ کبھی کسی کافر اقلیت پہ ظلم نہیں کیا ان کا تحفظ کیا ان کے معابد کا ان کے مندروں کا ان کے گرجاؤں کا ان کے کلیساؤں کا ان کی حفاظت کی بلکہ حضور حکم فرماتے تھے کہ کبھی جنگ میں دوسرے مذہب کے کسی پادری کو کسی راہب کو قتل نہ کیا کرو جب تک کہ وہ خود تلوار لو اب یہ شان دیکھیں ان نے کہا کہ جب موسا علیہ السلام جا رہے تھے تو قوم گھبرا گئی ان نے کہا کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فراؤن کا لشکر ہے اور لشکر کی بھی تھوڑا سا نہیں ہے یعنی چھ لاکھ فوج لے کے فراؤن تعاقب کر رہا علیہ السلام کے پاس آئے کہا کہ جی ہم تو مارے گئے آگے جاتے ہیں دریا ہے دریا کو پل نہیں کو کشتی نہیں کو کس نہیں اور اگر ٹھہرتے ہیں تو ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں چھ لاکھ کی فوج آ رہی ہے فراون کی علیہ السلام نے کیا کہا فرمایا کو مڈر ہو میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے راستہ دکھنا ہے انہوں نے کہا یہی فرق ہے موسا اور محمد مصطفیٰ کا کہ موسا علیہ السلام نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے لیکن یہ شان کرم ہے محمد پاک کا ان نے فرمایا ان اللہ مالا ابو بکر اللہ دونوں کے ساتھ ہے ان نے یہ نہیں کہا کہ صرف میرے ساتھ ہے تو یہ شان رحمت کی علامت اب جب حضور نے تسلی دی تو ابو بکر کو تسلی آئی کہ جب اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ اللہ کا نبی تو کوئی بات ایسے نہیں کہتے جب تک اللہ واہی نہ بھیجیے اللہ خبر نہ کر لیکن افسوس ہے بدقسمتی ہے ہماری کہ ایسے ایسے فرقے بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے حقائق کو مشق کر ڈالا انہوں نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے در اصل ابو بکر نے شور کر دیا رونے لگ گیا بظاہر تو وہ نبی کو نعوذ باللہ دھوکا دے رہا تھا کہ میں آپ کی محبت میں آپ کے غم میں رو رہا ہوں اور اندر سے ابو بکر کا مقصد یہ تھا کہ دشمن جو باہر کھڑے ہیں وہ میرے رونے کی آواز کو سنے اور اندر آ کر اللہ کے نبی کو پکڑ لے تو شور مجھے لیکن خدا کی قدرت دیکھو کہ چودہ سو سال گزر گئے اس وقت تو وہ شور کافروں نے نہیں سنا اگر سنتے تو چھوڑ دیتے بھلا لیکن انہوں نے نہیں سنا ان چودہ سو سال کے بعد ان کے جاکروں نے شور سن لیا مکے والوں نے جو وار کے اوپر کھڑے تھے وہ تو نہیں سن پائے اگر انہوں نے رونا شور تھا اور وہ شور سن لیا ہوتا تو وہ کب چھوڑ دیتے تھے اور اسی لیے خدا کی شان دیکھیں وہ تو اللہ الغیوب ہے نا علیم بذات سدور ہے اللہ نے فرمایا لا تزن یاد رکھو دو لفظ ہیں قرآن میں ایک ہے لا تخف اور ایک ہے لا ہزن ایک ہے ڈرو نہیں ایک ہے غم نہ کرو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جب آدمی کو اپنا ڈر ہو تو وہاں ہوتا ہے کبھی مت ڈرو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اللہ میاں لکڑی فرما کے راہو پھینکو اللہ خوش ہا علیہ السلام پکڑو لکڑی ڈرو شرو نہیں خیر ہے یہ تو مجھ ہے ہم نے شرام بنا ابھی لکڑی ہم بنا دیتے تو موسا کو اپنا ڈر تھا تو اللہ نے فرمایا لا کف اور اللہ نے اسی موسا کی اما کو فرمایا کہ جب دشمنوں کو پتہ چل جائے تیرے بچے کا اللہ نے فرمایا کہ موسا کی اماں اپنے بچے کو دودھ پلا کے صندوق میں بند کر کے ڈرونی دریا میں ڈال لو لا کافی تم اپنا بھی کوئی ڈر نہ کرنا تمہاری بھی ہم حفاظت کریں گے ولا لاتا اور موسا کا بھی ڈر نہ کر غم نہ کر اس کا بھی کوئی فکر ہم موسیٰ کو تمہاری طرف لوٹائیں گے اور ہم اُسا السلام کو مکھا میری سالت بھی اطا فرمائیں گے تو اللہ نے یہاں بھی کیا فرمایا اللہ نے فرمایا اس دن کو لاتا ہزن میرا بدنی اپنے سنگی کو ساتھی کو صاحب کو کہ دے کہ وہ تیرا غم نہ کرے وہاں بھی ابو بکر کو غم تھا تو محمد مصطفیٰ کا تھا نہ اپنا فکر تھا نہ غم تھا اللہ نے لا تخف نہیں فرمایا بلکہ لا حزن کا لفظ فرما کر ہمیشہ کے لیے دشمنوں کا منہ بند کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں اور پوری کفر کی طاقت جو ہے نا ذرا وہ تراش میں ہے لیکن اللہ کی شان ہے کہ ایسا نظم ہے اور یہ سعادت ملی تو صرف صدیق کے گھرانے کو ملی ہے کہ غار کا ساتھی ہے تو ابو بکر ہے اور سارے دشمنوں کی خبریں آنے والا ہے تو عبداللہ ابن ابی بکر ہے ابو بکر کا بیٹا ہے اور نقش مٹانے والا ہے تو ابو بکر کا غلام عامر ابن فوہرا ہے اور توام پہنچانے والی ہے تو ابو بکر کی بیٹی ہے اور نبوت کے لیے مار کھانے والی ہے تو وہ ابو بکر کی بیٹی ہے جس کو اللہ اتنی نعمتیں دے اس کی شان میں کون کمی کر سکتا یہ تو ہماری کم عقلی ہے ہمارے ان دوستوں کی کم عقلی ہے کہ جن کو آج تک اصحاب رسول کی عظمت اور مقام جو ہے وہ سمجھ نہیں آ روزانہ با قاعدہ باقاعدہ تنظیم سے عبداللہ ابن بھی بکر جا کے حال پہنچاتے ہیں کہ یاس اللہ آج کافروں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا عامر ابن فوائرا مال چراتے چراتے نکشان مٹاتے ہیں اور ساتھ بکریوں کا دودھ پہنچا دیتے بی بی اسما کھانا پہنچا دیتی ہیں عامر ابن فوائرہ کو اور عامر ابن فوائرا آگے کھانا پہنچا دیتے ہیں اور ایک دلیل ہے راستہ دکھلانے والا وہ یہودی ہے اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر اللہ چاہتے تو جو قدوس میراج کی رات میں بیت المقدس کو اٹھا کے اللہ کے نبی کے سامنے کر سکتے ہیں تو کیا مدینے کا راستہ نہیں دکھا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینے کا راستہ کھول دینا کوئی مشکل بات ہی سارا مدینہ سامنے کر دے لیکن امت کو سبق دینا تھا کہ اگر کوئی راستے کے امور میں کسی جہاد رانی میں کسی راستے کی سفر کی معلومات کے لیے دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے اگر یہودی نصرانی کافروں سے معاملہ کیا جائے تو کوئی منع نہیں اس لیے جو دلیل تھا جس کے ذمے تھا کہ تم نے ہمیں خفیہ راستے سے مدینہ منورہ پہنچانا ہے وہ کافر تھا اچھا خدا کی شان ہے کہ وہ کافر بھی اتنا پکا تھا کہ آخر وقت تک غداری آج کا کوئی مسلمان ہوتا نا تو بڑا آلہ سودا کرتا ابو جہل سے کیونکہ آج کل تو مسلمان ماشاءاللہ اللہ مانا یہی یہ ہوتا ہے نا کہ ہر بات پہ کمیشن ہر بات پہ سودا تو اس نے بھی غداری نہیں ہے اب حضور صلی اللہ علیہ ولی وسلم وسیم کسی کثیر تین راتیں رہنے کے بعد دار سے اب کافر تو تھک گئے تین راتیں کو مذاق تو نہیں ہوتی نا کہ تین دن اور تین رات پورے مکے کے راستے سارے جو ہیں کنگال ڈالو اور کہیں سے کوئی خبر نہ ملے تو ذرا وہ تھمے اور حضور اپنے اونٹنیوں پر سیدنا ابو بکر کے ساتھ ایک خالص خفیہ طریق سے خفیہ راستے سے کار سے نکل کے آپ نے سفر اختیار کرنا اور صحیح عدیشوں میں واقعہ آتا ہے کہ یہ سفر ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آپ اگر مکے سے مدینہ منورہ جائیں نہ اپنی گاڑیوں پر بھی روڈ جائیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ یہی روڈ جو ہے تریل ہجرا یا مدینہ لے کے نکلیں تو آگے رابط سے پہلے پہلے کتنے سے راستہ آتا ہے اور وہاں یہ مکے والا راستہ بھی جا کے مل جاتے ہیں۔ پھر آگے جا کے ایک راستہ ایک راستہ یوں آ رہا ہے اور ایک یوں جا رہا، یوں آگے جا کے مل گئے حضور پاک تو پہاڑوں سے آ رہے تھے یہ جو راستے میں وادیاں ہیں جیسے وادی عصفان ہے وادی قدید ہے یہ ساری وادیوں کے قریب قریب پہاڑوں سے گزرتے ہوئے کیونکہ اس زمانے میں اونٹ کا سفر ہے وہ کاریں ہیلی کاپٹر تو نہیں تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ, پہ پہنچے جو راستہ سیدھا مکے سے آ رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں فَبَقَا رسول اللہ حضرت نے, کیوں کیوں نے فرمایا کہ ابو بکر انی اتذکر مکہ یہ مکے کی سڑک دیکھ کر مجھے مکہ یاد آ حقیقت ہے عجیب بات ہے آپ نے پتا نہیں کبھی سوچا ہوگا نہیں سوچا ہوگا خدا کی شان ہے آدمی جب باہر جاتا ہے نا کبھی اپنے وطن میں پاکستان یا ہندوستان یا اپنے ملک میں یا باہر یقین کریں کہ ایک دفعہ میں خود سفر کر رہا تھا تو میں نے ساتھی سے کہا کہ میں نے کہا یار کوئی ریڈیو شیڈیو لگاؤ سفر کر رہے ہیں نیند کا اثر ہے ریڈیو لگا ہے نی تو مکے کی قدرت سے وہ اسٹیشن لگا محتا لگا تو آسان آ رہی تھی حرم کی میں نے کہا میں نے کہا یار بس ٹھیک ہے یار جل سے چھوڑو مجھے تو ایئرپورٹ پہ پہنچاؤ بس ٹھیک بھیجیے تو پہلی فلائٹ سے واپس بھیج کھا کمال کرتے ہیں ہم اتنے اعلان کر چکے ہیں اشتہار دے چکے ہیں اللہ کی مخلوق تو انشاءاللہ شاء آپ تو خیر مکہ شریف پہنچ جائیں گے لیکن ہمیں تو جمرت القبہ بنا دیں گے اتنے پتھر ماریں گے جتنے حاجی نہیں مارتے شیطان ہمارا کیا گناہ ہے میں کہا آپ کا گناہ تو خیر کوئی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ سن کر وہ جو منظر ہے اللہ کے گھر کا وہ جو نماز وہ جو اللہ کے حضور حاضری کہ ہم جیسے گندے لوگ ہوں اور کعبے کے سامنے کھڑے ہوں وہ منظر جب آدمی کو یاد آتا ہے نا خدا جانتا ہے پھر وہ مزہ نہیں آتا دوسری جگہ نوازوں یہ تو ہم گناہ کی کیفیت ہے اللہ والوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا کیفیت جو آل اللہ ہوں گے تو حضور پاک کیا گزری ہوگی جب مکے کی سڑک آئی تو کیسے نہ روئیں مکے کو یاد کر کے اللہ نے جبریل بھیجا اور جا کے فوراً میرے نبی سے کہہ دو ان کل قرآن لڑاتا اراماد کہ میرا بدنی جس ذات نے تجھ پہ قرآن ناز کیا ہے اس کا وعدہ ہے کہ ہم تجھے پھر لوٹ گے مکہ میں غم نہ کریں آپ حضور آپ غم نہ کریں آپ اداس نہ ہو اب علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ انی فرض کل قرآن <سؤال> یہاں قرآن کے ذکر کرنے کی کیا حکمت تھی بس یہ فرما دیتے کہ ہم آپ کو مکہ لوٹائیں لیکن یہ کہنا کہ وہ داد جس نے قرآن فرض کیا وہ داد جس نے قرآن نازل کیا تو قرآن شریف کے ذکر کی کیا ضرورت علماء نے لکھا اس میں اشارہ تھا کہ میرا مدنی جب ہم نے قرآن اتارنا چاہا اور میرا قرآن لے کے آیا تو کوئی دشمن روک سکا ہم نے چاہا تو غار ہیرا میں بھی تو قرآن پہنچا دیا ہم نے چاہا تو غار سور میں بھی تو قرآن پہنچا دیا تو جب ہم اتارنا چاہتے ہیں نا قرآن اور ہمارے فرشتے کو کوئی نہیں روک سکتا جب ہم اپنے نبی کو مکے میں لانا چاہیں گے تو میرے نبی کو کون روک سکتا ہے یہ تو میری حکمتیں ہیں کہ کب لاؤں گا کب نہیں لاؤں گا ورنہ تو جب میں فیصلہ کروں گا تو پھر میرے فیصلے کے آگے کون ٹھہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ نبوت یہ قافلہ ہجرت جو ہے وہ بدینے کی طرف دوا تھا اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اتباع سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دیں وما علینا عید البلاغ احباب کرام اس کے بعد